کبیلا گنا ہے اس ہے وہ پرسوں میری بھی اسلام نگر ایک بندے سے بات کرتے چلے مجھے کہہ رہے بیمہ کرا لے میرا میں تو نہیں بندہ بیمہ کرائے گا میری بات یاد رکھنا مجھے ایک دوست نے نا ایک نقطہ سمجھایا بیس سال کا پچیس سال کا بیمہ فرض کرو ہوتا ہے بیس پچیس سال اگر آپ سونا اپنے پاس یا چاندی رکھتے ہیں تو جتنا آپ کو وہ دیں گے نا بیس پچیس سال زائد سود اس سے کئی گنا زیادہ یا اس کے برابر یا کئی گنا زیادہ نکلا کیونکہ سونا چاندی اور زمین تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی <تصفح> ان کو کوئی چیز کھاتی نہیں ہے پڑھے ہیں پڑھے قیمت بڑھ ہے اب وہ کیا کرتے ہیں خنزیر وہ جتنا سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا وہ سود پر نہ بھی لگائیں لگاتے تو سود پر ہیں بیما والے کون سے باجدید گستاوی بیٹھے ہیں جو تمہارے صرف پیسے کو محفوظ کریں وہ صرف سود پر لگاتے ہیں ایک گناہ یہ تو پکا ہے نا کہ تم نے اور ہم نے ان کے سودی کاروبار میں امداد دی اور قرآن پاک فرما رہا ہے بولا تعاون والے رکھنے والدوان اور زیادتی پر ایک دوسرے کی امداد مت پر. یہ تو پکی بات ہے نا جیسے بینک والے سو ہیں اب وہ ظاہر بات ہے جو تم دو گے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہدین نقش بند ہیں اپنے دور کے کہ تمہارے مال کو محفوظ رکھیں صرف پیرا لگانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں تاکہ کچھ اور نہ لے جائے نہیں وہ سود پر لگانے کے لیے لیتے ہیں بینک والے جو رکھتے ہیں تو سود پر لگانے کے لیے آگے انہوں نے یہ فیکٹریوں والے بیٹھے ہیں سر ماد کب کیا بیٹھا ہے پتا نہیں کیا کیا بلائی بیٹھا پیسہ گیا اور لے گئے ادھر اگر وہ لاکھ کے پیچھے فرد کرو ہزار دیں گے نا ادھر لاکھ کے پیچھے لاکھ کمائیں گے ان کا یہ طریقہ ہے یہ پچاس ہزار تو کہیں نہیں گیا تو وہ سونا لے کر چاندی لے کر لکھ, لکھ لیتے ہیں وعلیکم السلام سونا چاندی لے کر لکھ لیتے ہیں یار یہ خود گھر کا آدمی جو ہے یہ کیوں نہیں لے کر یہ سونا چاندی لے کر رکھ لیتا جیسے پیسے آئے تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے جا کر لیا اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے آپ کے پڑے ہیں پیسہ نہیں بڑھ رہا سونا چاندی بڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے تو تمہیں نقصان دیا ہے. اب فرد کرو ایک آدمی کے پاس دس تولے سونا تھا دس تولے سونا پچیس سال پہلے کس قیمت کا تھا اب کس قیمت کا ہے بتاؤ اس وقت بائیس تیئیس ہزار روپئے کا اب ساٹھ ہزار روپئے اسی ہزار, اسی ہزار جی. لینے جو تھے اسی بیچنے جو تھے ساٹھ اب اسی ہزار روپے تولے کا کیا فرق پڑ گیا اس وجہ سے یہ بے وقوف ہی آیا بینک والوں کو پیسہ دینا ہاں بے میاں